اور وہ کہ جب کوئی بے حیا اپن جانوہیں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنی گناہے کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے اور اپنی کیے پر جان بوجھ کر رو نہ جائیں